بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فیلو لرنرز آج ہم لیکچر نمبر ٹویلو کنزیومر بینکنگ کا شروع کر رہے ہیں اور جیسے کہ ہماری پریکٹس رہی ہے لیٹس ہیو اے ری کیپ آف پریویس لیکچر لیکچر نمبر الیون اس لیکچر میں ہم نے آپ کے ساتھ کچھ تفصیل سے اسٹیٹ بینک کے پروڈینشیل ریگولیشن فار کنزیومر بینکنگ ڈسکس کیے جو کہ جنرل گائیڈ لائنز تھی پہلے اور ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیا کہ اسپیسیفک پروڈکٹ وائز جو ریگولیشنز ہیں آٹو کے آٹو لونز کے آٹو فائنینسنگ کے ہاؤسنگ کے کریڈٹ کارڈز کے اور پرسنل لونز کے اور جیسے جیسے ہم ان پروڈکٹس کے انشاءاللہ شاء آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے تو وہ اس وقت آپ کے ساتھ شیئر کیا جائیں گے یہ جنرل گائڈ لائنز تھیں جس میں آپ کو یہ بتایا گیا آپ کے ساتھ شیئر کیا گیا کہ اسٹیٹ بینک کتنا امفیسائز کرتا ہے کہ جو کنزیومر بینکنگ کا آپریشن ہے جو ایک بینک چاہے سٹارٹ کرنے جا رہا ہے یا آلریڈی سٹارٹ جس نے کر دیے ہیں کہ یہ ریگولیشنز ان کے لیے مینڈیٹری ہیں اور ان کا فالو کرنا اس کو امپلیمنٹ کرنا ظاہر ہے ان کے لیے لازم ہے اس میں جو ایک طرح سے ہم نے سٹارٹ کیا تھا وہ رسک مینجمنٹ کے کانسیپٹ کو ہم نے ہائی لائٹ کیا رسک کو ہم نے ڈیفائن کیا کہ رسک کا ایکچوئل مقصد کیا ہے کہ والیٹیلیٹی آف دا ویلویشن آف این آرگنائزیشن یا وہ فیکٹرز جو کہ امپیکٹ کرتے ہیں ایڈورسلی کیپٹل کو یا فیوچر انکم کو اور اس کے بعد ہم نے آپ کو کچھ رسک کیٹیگریز کا بتایا رسک کلاس کا بتایا اور ساتھ ساتھ کہ اس کو کس طرح رسک مینجمنٹ فریم کے کانٹیکسٹ میں اس کو کس طرح مینیج کرنا ہے اس کو کس طرح امپلیمنٹ uh, کرنا ہے اور یہ ظاہر ہے اس میں بازل ٹو ریجیم کا بھی ذکر ہوا جو کہ آگے بھی چل کے ہم آپ کے ساتھ کریں گے مقصد یہ رسک مینجمنٹ کے کانسیپٹ کو اس سے ریلیٹ کرنے کا یہ بھی تھا کہ آن گوئنگ بیسس پہ رسک مینجمنٹ ایک جو تھیم ہے یہ ایک سمجھ لیں کہ اٹس اے وچ از شارٹ آف دی اسپرٹ آف دا ہول پروسیس آف دا بینکنگ وقت کے ساتھ ساتھ اس کی اہمیت جو کہ پہلے نہیں تھی اب سارے ایریاز کے اندر اس کی آ ہے کہ آپ صرف ایک پروڈکٹ کے فیچرز میں رسک ایلیمنٹ کو یا اگر ہم نے بات کی کہ جو بورورز ہے جس میں رسک ایلیمنٹ کریڈٹ کا ہے کہ جی وہ کل کو پی نہ کرے صرف وہی رسک نہیں ہے بلکہ اب اس کے ساتھ آپریشنل رسک کی بھی بات ہو رہی ہے اور within the آپریشنل رسک دے آر آر سو مینی سب کٹیگریز تو یہ ہم نے آپ کو آپ کو ہائی لائٹ کیا کہ رسک مینجمنٹ کا رسک کا کانسیپٹ کیا ہے اور اس کا جیسے ایکولی اپلیکیشن ہے کمرشل uh, بینکنگ پہ انویسٹمنٹ بینکنگ پہ اسی طرح اس کی اپلیکیشن یہاں کنزیومر بینکنگ بھی ہے پھر ہم نے جو گائڈ لائنس تھیں اس میں حوالے سے بات کی کہ اسٹیٹ بینک uh, جو بینکوں کو انسٹرکٹ کرتا ہے کہ اس میں پراپر کریڈٹ پالیسی ہونی چاہیے پروگرامز ہونے چاہیے اس میں ایم آئی کی بات کی ہم نے کہ پیروڈیکل رپورٹس جنریٹ ہونی چاہیے جو اپڈیٹ ہوں تاکہ مینجمنٹ جو ہے بورڈ آف ڈائریکٹرز ہیں ان کو پتہ چلنا چاہیے کہ جو موجودہ آپریشنز ہیں کنزیومر بینکنگ کے ان کا پرفارمنس لیول کیا ہے اور آئندہ جو پالیسی ڈسیزنز لیے جائیں ان رپورٹس کی بیسس پہ لیے جائیں پھر ہم نے آپ کے ساتھ یہ بھی شیئر کیا کہ سٹیٹ بینک آپ Uh, بینکوں کا عرض کرتا ہے کہ وہ پراپر ٹریننگ کا انسام کریں ان کا جو سٹاف ہے ایک کپیسٹی انسٹال کریں ود ان دا بینک کے جو سپورٹ فنکشنز ہیں جس میں آئی ٹی بھی شامل ہے آپریشن بھی ہیں ایچ آر بھی ہے ایڈمنسٹریشن بھی, بھی ہے کہ وہ سپورٹ فنکشنز کے ساتھ سروس لیول اگریمنٹس ہوں اور وہ ایک طرح سے اس سیگمنٹ کو سپورٹ کریں ود ان دا بینک ایک طرح سے جو کہتے ہیں کہ انٹرنل کسٹمرز بینک ٹریننگ کی ہم نے بات کی پھر اس کے بعد یہ جو ہے اکاؤنٹنگ پروسیجرس کی بات کی ہم نے آڈٹ اینڈ کمپلائنس کے حوالے سے بتایا کہ یہ بھی فنکشن ایکولی امپورٹنٹ ہے جہاں ہم نے پہلے آپ کو اینٹائی منی لانڈرنگ اور کے وائی سی کے حوالے سے بتایا تھا کہ آڈٹ اینڈ کمپلائنس ہی بھی اتنا امپارٹنٹ ہے کہ یہ فنکشن جو کہ ڈائریکٹلی رپورٹ کرتا ہے بورڈ آف ڈائریکٹرس کو ناٹ ٹو دا ان کی ان کو کس طرح مانیٹر کرنا چاہیے گیپس کو دیکھنا چاہیے اور اس کی جو ڈیفیشنسیز ہیں ان کو ہائی لائٹ کرنا چاہیے جو اس کی آبجیکشنز ہیں اس کی رپوٹیشن کو دیکھنا چاہیے اور اسٹیٹ بینک کی اپنی آڈر ٹیم بھی اس چیز کو دیکھتی ہے اور اس کے بعد ہم نے ایکچوئل جو ریگولیشنس تھے کنزیومر بینکنگ کے وہ آپ کے ساتھ شیئر کیے جس میں ریلیٹڈ پرسنس کے حوالے سے تھا کہ جو بینک کے امپلائیز ہیں یا جو ڈائریکٹرز ہیں ان کے جو ریلیٹیوز ہیں ان کو فیسلٹیز preferential terms پہ نہیں دینی وہ arms length پہ اور market rate پہ دینی ہے پھر ہم نے آپ کے ساتھ بات کی کہ جو آئی پی او جو ہے اس میں پروسیڈ استعمال نہیں ہونی چاہیے اور جو اگلا ریگولیشن تھا وہ اسٹیٹ بینک جو امپوز کرتا ہے ایکسپوجر لمٹ جو ایکوٹی کے حوالے سے کہ شروع میں پہلے اور دوسرے سال میں ٹو یا فور ٹائمز ہیں لیکن جیسے جیسے ظاہر ہے ایجنگ آتی ہے کے میں اور ایڈوانس کے اندر جو لونز ہیں اس کے اندر ڈلیکوینسی آنا شروع ہوتی ہے تو یہ جو ایکسپوزر لیمٹ ہے یہ چینج ہونا شروع ہو جاتی ہیں اور اسٹیٹ بینک اسی حوالے سے کہتا ہے کہ اگر ٹین پرسنٹ اینڈ ابو ہیں تو یہ ریڈیوس ہو کے ٹو ٹائمز آف داٹی رہ جاتی ہے اس کا صرف مقصد یہ ہے اسٹیٹ بینک بینکس کو ڈسپلن کرنا چاہتا ہے کہ وہ اس چیز کو مد نظر رکھیں اور اس چیز کا خیال رکھیں تاکہ اگر وہ جو اس کی ریکوری کا اور اس کا جو پروسیس ہے کلیکشن کا وہ کتنا ایفیشنٹ ہے اس کے بعد ہم نے آپ کو یہ بتایا کہ سٹیٹ بینک یہ بھی ریگولیشن کے تحت ارج کرتا ہے بینکوں کے کلاسفیکیشن کو اوائڈ کرنے کے لیے کیٹیگری چینج نہیں ہونی چاہیے ہم نے مارجن ریکوائرمنٹ کی بات کی کہ اسٹیٹ بینک فی الحال آپ کو ریلیکسیشن دیتا ہے بینکوں کو کہ وہ مارجن اپنی حساب سے اکارڈنگ ٹو دا گیون سرکمسٹانسز کر سکتے ہیں لیکن اسٹیٹ بینک کے پاس یہ اتھارٹی اور رائٹ right ہے کہ وہ نئے مارجن امپوز کر سکتا ہے رینسٹیٹ کر سکتا ہے تو یہ ان نٹ شیل سمری تھی اس کی جو ہم نے لاسٹ لیکچر میں آپ سے ذکر کیا یہاں یہ بتانا آپ کو ضروری ہے کہ یہ جو پروڈینشیل ریگولیشن ہے دیز ریگولیشنز آر اپڈیٹڈ ورژن ٹل جنوری ٹو نائن اس کے اندر وقت کے ساتھ ساتھ ظاہر ایمینڈمنٹس آتے ہیں کچھ ریگولیشنز امینڈ ہوتے ہیں کوئی نئے ایڈ ہوتے ہیں کوئی ڈیلیٹ ہوتے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے آپ سب کے لیے کہ اسٹیٹ بینک کی جو ویب سائٹ ہے آپ اس کو ریگولرلی فالو کریں اس پہ ریگولرلی وزٹ کریں اور یہ دیکھیں کہ کنزیومر بینکنگ کے کانٹیکٹس میں جو جو ریگولیشنز ہیں یا دوسری امپورٹنٹ ریلیٹڈ نیوز ہیں اس کا کیا ہے تو اس کو اپنی نالج کو اپڈیٹ رکھنا اپنی انفارمیشن کو اپڈیٹ رکھنا اس حوالے سے آپ کے لیے اہم ہے اور موونگ فارورڈ آپ سب سے ہم سب سے ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ ہماری نالج کی کس تک کرنٹ ہے اور ہم کس حد تک جو کرنٹ ٹرینڈز کو فالو کر رہے ہیں اور کہیں ہماری نالج آؤٹ ڈیٹ تو نہیں ہو چکی تو یہ آپ لوگوں سے ایک طرح سے ریکویسٹ ہے اور آپ لوگوں سے ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ اپنے آپ کو اسٹیٹ بینک کے ویب سائٹ کے حوالے سے ریگولیشن کے حوالے سے وہاں وزٹ کر کے اپڈیٹ کرتے رہیں اب ہم ہمارا جو نیکسٹ ٹاپک ہے آج کا ہم اس کی طرف آتے ہیں اور آپ کا ہم نے اشارہ کیا تھا پچھلے سے پچھلے لیکچر میں کہ اپارٹ فرام دا پروڈینشیل ریگولیشنس دیر آر سم ادر ریگولیشنس ان دی کانٹیکسٹ آف کنزیومر بینکنگ اس کی ظاہر ہے آپ یہ کہہ لیں کہ جو ریلیشن شپ ہے کسٹمر کی جو کنزیومر بینکنگ کا اور بینک کی اس کو بیس uh, کرتے ہیں اس سے ریلیٹ کرتے ہیں جو اس کا لسٹ میں جو دوسرا آئٹم ہے وہ یہی ہے کہ گائیڈ لائنز فار سٹینڈرڈائزیشن آف اے ٹی ایم آپریشنس یہ سٹیٹ بینک گائیڈ لائنز دیتا ہے بینکس uh, کو کہ جو اے ٹی ایمس کی فیسلٹیز اپنے کسٹمر کو دے رہے ہیں یہ بہت امپورٹنٹ ایریا ہے سٹیٹ اے ٹی ایم از اے ڈلیوری چینل ویری امپورٹینٹ ڈلیوری چینل اور بلکہ کہا جاتا ہے کہ امنگ دا فائنینشیل انوویشن دس از کنسڈرڈ ٹو بی امنگ دا موسٹ امپارٹنٹ فائنینشیل انوویشن کہ اے ٹی ایم مشینز میں جس میں آپ کہتے ہیں کہ پلاسٹک کارڈ یوز کر کے پلاسٹک منی کا کانسیپٹ ہے کہ یو ڈونٹ ہیو ٹو کیری کیش اینڈ یو کین یوز اٹ فار یور کیش ریکوائرمنٹ یو ڈونٹ ہیو ٹو ایکچولی وزٹ اے برانچ ویر یور اکاؤنٹ از بینگ مینٹین and stand in a queue یہاں اس کے اندر بہت سہولتیں ہیں اور ظاہر ہے کہ اس کے اندر جو لوگوں کا یوسیج ہے وہ بھی بہت ہے تو اس کے اندر خاصی کمپلیکسٹیز اور خاصی ایشوز بھی آتے ہیں تو اسٹیٹ بینک یہ گائڈ لائن دیتا ہے یہ بینکوں کو بتاتا ہے کہ جی کسٹمرس کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے کسٹمر کو کنوینئنس کے لیے آپ کو کن کن گائیڈ کو فالو کرنا ہے اس میں سب سے اہم یہ ہے کہ چونکہ اس میں جیسے کہ آپ جانتے ہیں دو میجر لنکس ہیں جو جس کے ذریعے سارے اے ٹی ایم پرووائڈرس نے آپس میں لنک کیا گیا ہے دے آر آن لائن تو یہ چونکہ ٹرانزیکشن جب اس میں ہوتی ہیں تو اس کے اندر جو بینکس کے کسٹمرز کے اکاؤنٹس انوالو ہوتے ہیں اس کے اندر ڈیلی بیسس پہ ریکنسلیشن ہونی چاہیے یہ بہت اہم فیکٹر ہے اس لیے کہ ود دا بینکنگ سسٹم ڈیورنگ دا ڈے لارج نمبر ٹیکنگ پلیس بٹوین ویریئس اکاؤنٹس آف ویریس بینکس آف ویریئس برانچز تو اس کی والیم کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کی ڈیلی بیسس پہ ریکنسلیشن بہت ضروری ہے کہ اس لیے اگر یہ ریکنسلیشن نہیں ہوگی تو دیئر کوڈ بی اناملیز ان دا اکاؤنٹ ہولڈرس وہ کسٹمرس جو اپنے اے ٹی ایم یوز کر رہے ہیں اگر آن ا ریئل ٹائم بیسس ان کا اکاؤنٹ اپ ڈیٹ ہوتا مثال کے طور پر کہ آپ نے اے سے اگر کیا ساتھ سات آپ نے کسی دوسرے بینک کے اے ٹی ایم مشین میں جا کے استعمال کیا لیکن آپ کا اکاؤنٹ کہیں اور جگہ مینٹین ہو رہا ہے تو وہ اگر ریل ٹائم بیسس پہ اپڈیٹ نہیں ہوا تو کل اس, اس کے بعد جب اگر آپ اپنے اکاؤنٹ کو دیکھنا چاہیں گے اس کی سٹیٹمنٹ جنریٹ کریں گے تو اگر آپ وہ وڈرول اس کے اندر افیکٹ نہیں ہو رہی تو پھر وہ جو بیلنس ہوگا وہ آپ کے لیے ایک طرح سے غلط ہوگا اور آپ اس غلط بیس, بیلنس کی بیسس پر ہو سکتا ہے جو کہ وڈرال نہیں شور ہو رہی بیلنس زیادہ شور رہا آپ کو چیک کار دیں اور آپ کے لیے پرابلم ہو جائے تو ان ایشوز کو اوائڈ کرنے کے لیے یہ جو ڈیلی ریکنسلیشن کا کانسیپٹ ہے اور اسٹیٹ بینک بینکوں کو کہتا ہے کہ جی آپ کے جو انٹرنل سسٹمز ہیں آپ کا جو آئی ٹی ہے وہ اتنی اسٹرانگ اور اتنی افیکٹو ہونی چاہیے کہ اس چیز کو کیپچر کرے اور اس کے اندر کوئی گیپس نہیں ہونی چاہیے اس کے ساتھ ساتھ بات اکثر ہوتا ہے کہ کارڈس کیپچر ہو جاتے ہیں اور اس کے پھر جو کسٹمرز ہیں اس کو میسج آ جاتا ہے کہ جی پھر اس کے اندر ایک پروسیجر ہوتا ہے کہ اس کارڈ کو ریٹیف کرنے کے لیے وہ بہت کمبرسم ہے اس میں بہت اکثر کسٹمر الجھتے ہیں تو یہ بھی اسٹیٹ بینک کہتا ہے کہ آپ اس پروسیجر کو سمپلیفائی کریں اور جو کارڈ کیپچر ہوتا ہے اس کی الٹیمیٹ ریٹرن تو دا کسٹمر شوڈ بی میڈ ایز کنوینئنٹ ایز ارلی ایز اسی کانٹیکس میں اسٹیٹ بینک نے سارے بینکوں کو کہا ہے کہ وہ کارڈ فیسیلیٹیشن سینٹر اسٹیبلش کریں کہ ایک ایسا سپیسیفک ڈیڈیکیٹڈ سینٹر ہو کہ جو اے ٹی ایم کارڈ ہولڈرز کی کمپلینس کو اٹینڈ کرے اس کو رسپانس کرے اور اس کو دیکھے اس کے اندر ان کو ظاہر ہے کہ جو ڈیڈیکیٹڈ اسٹاف ہے اور وہ جو دوسرے لوگ ہیں وہ اس کو اس چینل کی افیکٹونیس کو اس چینل کی آپ یہ کہلیں کہ جو فادیت ہے اس کو کسٹمر کے لیے اے ٹی ایم کارڈ ہولڈرز کے لیے مزید تو یہ جو اس سینٹر کا قیام اس کا اسٹیبلش ہونا یہ ایک مینڈیٹری ہے اور بینکوں کے لیے ضروری ہو گیا ہے کہ اس کو نہ صرف اسٹیبلش کریں بلکہ ان ٹرمز آف اٹس ورکنگ اٹس افیکٹونیس اینڈ اس یوزفلنیس ٹو دا اے ٹی ایم کارڈ ہولڈرز اس کو انشور کریں اس کا جو نیکسٹ آئٹم ہے وہ ہے ایس بی پی گائڈ لائنس فار ڈیلنگ وتھ کسٹمر کمپلینس یہ ایک جنرل کنزیومر بینکنگ میں کانسیپٹ ہے اور ایک آپ کہہ کہ آن گوئنگ ہے جو کہ انڈیویژل کسٹمر کے ساتھ ڈیلنگ ہوتی ہے تو اس میں والیوم انوالو ہوتا ہے تو ایک کمپلینس کا آنا ایشوز کا آنا لازم ہے تو اب اس کو اٹینڈ کرنے کے لیے ایک پراپر میکینزم ہونا چاہیے ہر بینک کے لیے ضروری ہے کہ وہ کمپلینز کو ریڈریس کرنے کے لیے اپنے ود ان دا بینک ایسا پروسیزرز بنائیں کہ کسٹمرز کو اگر کمپلین ہے سب کے بھی کمپلین جینون ہے یا نہیں ہے یا اس کی بیسس کیا ہے وہ بات کی بات ہے لیکن ٹو اسٹارٹ with دیر از اے نیڈ فار بینکس ٹو ڈیوائز اینڈ ڈویلپ دا سسٹم کہ کسٹمر کمپلین کر رہا ہے وہ ایکنالج ہونی چاہیے وہ رسپانس ہونی چاہیے اور اس میں اگین ایک پراپر ڈیڈیکیٹڈ ڈپارٹمنٹ ہونا چاہیے یا کچھ سیکشن ہونا چاہیے اس کے کسٹمر کو پہلے سے پتہ ہونا چاہیے کہ اگر کمپلین اس نے لانچ کرنی ہے برانچ میں لانچ کرنی ہے اگر برانچ میں لانچ نہیں کرنی اگر فون پہ اس نے اس چیز کو کرنا ہے جیسے آپ کو میں نے بتایا تھا کہ دیر آر نو Uh, when یو آر گوئنگ ٹو ٹاک وت دا بینک ریکارڈڈ لائنز ہوتی ہیں اس کے ذریعے بھی اپنی کمپلینٹ لانچ کر سکتے ہیں مقصد کہنے کا یہ ہے کہ یہ جو ریڈر سسٹم ہے یہ کسٹمرس کو پتا ہونا چاہیے دے شویئر کہ اس کے بینک نے اس کے لیے اس کے لیے کیا انتظامات کیے ہوئے اس میں جو لوگ ذمہ دار ہیں سیکشن کے جو انچارج ہیں اور دوسرے لوگ ہیں Uh, اس کی انفارمیشن ہونی چاہیے ان کے کانٹیکٹ نمبرز ہونے چاہیے ان کی اویلیبلٹی انشور ہونی چاہیے کہ جب کسٹمر اپروچ کرتا ہے اپنے کمپلین uh, کے حوالے سے تو جو اس کے بینک کے کنسرنڈ سٹاف ہے جو ریلیٹڈ سٹاف ہے وہ اویلیبل ہے اس کے ساتھ دیکھا گیا ہے کہ جو کمپلین لانچ ہوئی ہے اس کو فالو اپ کیا ہے تو جو کمپلین سینٹر ہے اس نے کسٹمر کو کیا رسپانس دی اور کس حد تک ہے تو اس کی رپورٹنگ ہے باقاعدہ سٹیٹ بینک ایکسپیکٹ کرتا ہے کوئی جو بینک ہے اپنی مینجمنٹ کو رپورٹنگ کرے پیریوڈیکلی کہ کس نیچر کی کس نوعیت کی کس والیوم کی کس پروڈکٹ سے متعلق اس کے پاس کمپلینز آئی ہیں یہ باقاعدہ انالیسس جو ہے اس کے پاس مینجمنٹ کے پاس جانی چاہیے تاکہ ان کو بھی آئیڈیا ہو اور جو ڈسیجن میکرز ہیں ان کو بھی پتہ چلے کہ نیچر کیا ہے اور جیسے کہا جاتا ہے complaints is an area which provides an opportunity to the banks to improve their services کیونکہ services کے حوالے سے یہ بہت ایک common observation ہے اور یہ researched and studied fact ہے کہ ایک جو dissatisfied customer ہوتا ہے جس کو complaint ہوتی ہے وہ آگے دس لوگوں کو جا کے بتاتا ہے اپنی grievances اپنی dissatisfaction اور اس کے مقابلے اگر جو سیٹسفائڈ کسٹمر ہے وہ صرف دو یا تین کو بتاتا ہے تو اس کی اس حوالے سے اہمیت ہے کہ جو کمپلین کا جو آ, آپ کہہ لیں کہ جو ایلیمنٹ ہے اس کو کس حد تک اگر ایلیمنیٹ نہیں کیا جا سکتا تو کس حد تک مینیمائز کیا جا سکتا ہے اور بینکوں کے لیے یہ اہم ہے کہ اس کو سیریسلی لیں اس کی ریڈریس کا سسٹم اس کو ریزالو کرنے کا اور جہاں تک ممکن ہو سکے اپنے کسٹمر کو سیٹسفائی کرے یہ کمپلینس کے حوالے سے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں اس میں باقاعدہ ڈیفائنڈ اسٹیٹ بینک کی طرف سے گائڈ لائنز ہیں کہ دس دن کے اندر آپ کو رسپانس ملنی چاہیے اکنالج ہونی چاہیے کہ جی ہاں آپ کی کمپلین جو ملی تھی ان رائٹنگ بینک اس کو ایک طرح سے اکنالج کرے اس رسپانس سے ایک پہلا اسٹیپ ہوتا ہے تھوڑا سا کسٹمر کنسول ہو جاتا ہے کہ ٹھیک ہے بینک نے کم از کم میری اس کو اکنالج تو کیا اور اٹ میکس لاٹ آف اے ڈفرینس ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے بعض دفعہ کہتے ہیں کہ اچھی وقت پہ اکنالجمنٹ بھی ڈائلیوٹ کر دیتی ہے ایک کسٹمر جو کہ وہ اریٹیٹڈ فیل کر رہا ہے وہ جو یہ فیل کرتا ہے کہ اس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اس کے بعد جو ریکوائرمنٹ ہے کہ ود ان فورٹی فائیو ڈیز اس کا الٹیمیٹ جو ہے ڈسیزن ہے یا اس کا ہے وہ کسٹمر کو کنوے ہونا چاہیے یہ ڈیڈ لائن ظاہر ہے اس لیے دی گئی ہے حالانکہ اگر کمپیریٹیولی دیکھا جائے تو دوسری جگہوں پہ دوسری کنٹریز میں یہ پیریڈ کم ہے لیکن ابھی اسٹیٹ بینک نے ایک طرح سے بینکوں کو ریلیکسیشن دی ہے لانگر پیریڈ دے کے کہ وہ چونکہ ابھی ان کے شاید ایم آئی ایس یا دوسرے جو سپورٹ سسٹمز ہیں اتنے اپ نہیں ہیں لیکن ضرورت ہے وقت کے ساتھ ساتھ کہ اس ٹائم پیریڈ کو کم کیا جائے وہ جسے کہتے ہیں نا کہ سروس انڈسٹری میں ٹرن او ٹائم از ویری امپورٹینٹ دا موومنٹ ان اے سروس ایز ویل کہ جب ہم مثال دیتے ہیں کہ اگر بینک میں آپ کسی سروس برانچ میں جاتے ہیں کوئی سروس اویل کرنے کے لیے اور آپ جتنی جلدی فارغ ہو کے آتے ہیں ٹرن او ٹائم میں دیٹ ایکچولی میکس دا ڈفرنس بٹوین اے کسٹمر سیٹسفیکشن اینڈ نان سیٹسفیکشن تو اسی طرح کمپلین کے حوالے سے بھی یہ ضروری ہے کہ کسٹمر کو آپ نے اگر ود ان سوٹیبل ٹائم کسٹمر کو رسپانس کیا ود ان اے سوٹیبل ٹائم آپ نے اس کی ریزولیوشن بتائی کہ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا اور کیا کیا وجوہات ہیں اٹ ول میک کوائٹ اے ڈفرنس ان دی ڈیولپمنٹ آف دی ریلیشن شپ بٹوین دا کسٹمر اینڈ دا بینک اس کے بعد یہ پروسیجر جو ہے ضروری ہے کہ بینک کی جو برانچیز ہیں یا بینک کی ویب سائٹس ہیں اس میں پوسٹ ہونے چاہیے بینکوں کسٹمر کو پتا ہونا چاہیے کہ اگر میں نے کمپلین لانچ کرنی ہے تو اس کا طریقہ کار کیا ہے ہی آئی شوڈ بی ویری کلیئر آن دس پرٹیکولر آسپیکٹ اس لیے کہ اگر اس کو طریقہ کار ہی نہیں پتا ہوگا تو اپنی کمپلین کس طرح لانچ کرے گا اور جو بینک اس طرح فیسلٹیٹ نہیں کرتے اس ریڈریس سسٹم کو ان وے وہ اپنی رسپانسبلٹی کو اوائڈ کر رہے ہوتے ہیں نہ صرف کسٹمر کے پوائنٹ آف ویو سے یہ ایک ریلیشن شپ میں ایک نیگیٹو ایلیمنٹ ہے ظاہر ہے یہ ریگولیٹری ریکوائرمنٹ اور ریگولیٹری باڈی کے حوالے سے بھی یہ امپورٹنٹ ہے کہ آپ اپنے اس اہم ایریا کو نگلیکٹ کر رہے ہیں اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ جو ریگولیٹری ریکوائرمنٹس کی ایک اور اہم ایلیمنٹ ہے جس کو ہم نے پروڈینشیل ریگولیشن میں بھی ذکر کیا ہے وہ ہے سی آئی بی سی آئی بی کا کانسیپٹ یہی ہے کہ بینکس جو ہیں اس بیریو کے تحت اپنے کسٹمرز سے انفارمیشن لیتے ہیں یہ ایک رپازیٹری ہے Uh, ایک کسٹمر کی ہسٹری کی پورا پروفائل ہوتا ہے اور اس میں خاص طور پہ جو اس کا ایکسپوجر ہوتا ہے مختلف بینکوں کے ساتھ اور اس کے اندر پاسٹ ڈیو کا فیکٹر بھی بلٹ ان ہوتا ہے کہ ایک کسٹمر جو ہے اس کی آؤٹ اسٹینڈنگ لائبلٹیز کرنٹ ہیں یا پاسٹ ڈیو ہیں یہ ایک اہم سورس ہے بینکوں کے پاس کہ جب وہ کنزیومر بینکنگ کے پروڈکٹس یا سروسز آفر کرتے ہیں کہ اس سورس کو ویل کریں اس کی جو فیسلٹیز ہیں اس کے اندر جو ڈیٹا ہے اس کا انپٹ لیں تاکہ وہ جب ڈسیزن لیں الٹیمیٹلی اپروول کا لون فیسلٹیز کا چاہے وہ کسی پروڈکٹ کے حوالے سے ہو تو ان کا جو ڈیسیجنز ہو اس میں کسٹم کسٹمر پروفائل ان کے سامنے اسی میں جو لنکڈ ہے وہ کریڈٹ وردینیس رپورٹ کا بھی کانسیپٹ ہے کہ جو ایک آپ ڈیٹا لے رہے ہیں کسٹمر کا جو اس کا پروفائل آپ کے پاس آ رہا ہے اٹ الٹیمیٹلی ڈٹرمنس دی کریڈٹ وردینیس آف اے اسپیسیفک کسٹمر کیونکہ یہ وہ شو کرتا ہے اور اس کی ہسٹری بھی اگر ہے کہ اس کے کوئی پاس ڈیوز نہیں ہے اس کی ہسٹری جو شو کر رہی ہے کہ اس کا پیمنٹ ریکارڈ بہت اپ ٹو ڈیٹ ہے اس نے کبھی ڈیفالٹ نہیں کیا تو یہ ایک اس کی کریڈٹ وردینیس میں ایڈیشن ہوتی ہے تو اگر کوئی ایک جینون کسٹمر ہے جس کی کریڈٹ وردینیس ایک گون uh, لیول سے زیادہ ہے تو اور بینک کو اور یہ پتہ ہے کہ وہ ہے تو ایک بینک کے پاس اپرچونیٹی ہے اس کسٹمر کو uh, ایک طرح سے اپروچ کرنے کی یا اس کو وہ کرنے کی تو اس دس از این ایریا ناٹ اونلی فرام دا ریگولیٹری پوائنٹ آف ویو فرام دا مارکیٹنگ پوائنٹ آف ویو ایز ویل کہ کسٹمر یہ بینک کو ایک طرح سے انفارم uh, کرتا ہے کریڈٹ وردی کے حوالے سے اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ دیکھیں گے کہ جو بینک آپریٹ کر رہے ہیں ڈی ایف آئیز ہیں مدارباز ہیں وہ اس کے ممبر ہیں ان کو یہ فیسلٹی ہے کہ اس کے ممبر ہونے کے ناطے سے مختلف انفارمیشن لیں اور اس میں کریں اور یہ جو رپورٹ ساتھ ساتھ کانفیڈینشیل ہوتی ہے ظاہر یہ بینک ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اور آپ آن لائن جا کر اس چیز کو ریٹریو کر سکتے ہیں اور اس میں خاص طور جو بتانے والی بات ہے 2003 میں یہ جو سی آئی بھی تھی اب اس کو ای سی آئی بھی کہتے ہیں اس کانٹیکسٹ میں کہ اب یہ آن لائن ہو گئی ہے یہ فیسلٹی ایس پر سٹیٹ بینک اس ریجن میں کافی ایڈوانس لیول کی ہے ہمارے جو پیئر گروپ میں ہیں ابھی شاید وہ لوگ اس لیول پہ نہیں آئے تو فرام دیٹ کانٹیکسٹ ایٹ از کوائٹ این اچیومنٹ آن پارٹ آف سٹیٹ بینک ٹو ہیو دس فیسلٹی جس کی وجہ سے آپ اپلوڈ کر سکتے ہیں انفارمیشن خراب ریٹریو کر سکتے ہیں اور یہ چونکہ ریل ٹائم آن لائن بیسس پہ ہوتا ہے تو اس میں سپیڈ اس میں ظاہر ہے اس کے ساتھ ایکوریسی اور اس کے جو ڈاٹا ڈیٹا کی آتھینٹسٹی ہے وہ سارے ایلیمنٹ شامل ہو جاتے ہیں اینڈ اٹ گوس لاٹ ٹو دا بینک وین دے آر ڈیولپنگ دیئر کریڈٹ پورٹ فولیو اینڈ اس کے بعد جب ہم نے صرف کمپلین کی ریڈریس کے والے سے بات کی تھی وہ تو بینکوں کا ایک انٹرنل سسٹم تھا ریڈریس میکینزم فار کنزیومر کمپلینس ایکسٹرنل بھی جو ریگولیٹریز جو باڈیز ہیں گورنمنٹ کی طرف سے سٹیٹ بینک کی طرف سے اس کو بھی ہم تھوڑا سا آپ کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں شیئر کرتے ہیں پہلا جو ہے اس میں ہے وہ بینکنگ امبرزمین کا ہے یہ 2005 میں بینکنگ امبرزمنٹ کا کانسیپٹ آیا تھا یہ ایک ایسی ریگولیٹری باڈی ہے کہ جو کسٹمر اور بینکوں کے درمیان یا دو بینک کے درمیان جو ڈسپیوٹس ہوتے ہیں یہ ان ڈسپیوٹس کی ریزولوشن کی ایک باڈی ہے اس کے پاس پراپر پاورز ہیں ان کا لیگل اتھارٹی ہے کہ جب جو کمپلیننٹ ہوتا ہے جب اس کو اپروچ کرتا ہے تو وہ جو کاؤنٹر پارٹیز ہوتی ہیں یہ ان کو ایک طرح سے بلاتے ہیں ان کی ہیرنگ ہوتی ہے اور نیچر آف کمپلینس کو سامنے رکھتے ہوئے کوشش کی جاتی ہے کہ اس میں کوئی ریکنسلیشن ہو جائے کوئی ایمیکبل سیٹلمنٹ ہو جائے یہ ایک امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے پاکستان کی بینکنگ اس میں اور بینکنگ اور مینسمنٹ کا جو کانسیپٹ ہے یہ بہت کنزیومر کو بھی اس چیز کا ایجوکیشن ہونی چاہیے بینکر کو تو آلریڈی پتہ ہے کہ اس مخصوص ادارے کی کیا اہمیت ہے ان کے کیا پاورز ہیں ان کی کیا اتھارٹیز ہیں اس لیے یہ ایک گورنمنٹ کی طرف سے آپ کہہ لیں کہ ایک فیسلٹی دی گئی ہے کہ اس سے پہلے اس کی ایپسنس میں ظاہر ہے ایک جنرل کمپلینز وغیرہ تو ریڈریس ہوتی تھیں لیکن جو کامپلیکس نیچر کی ہوتی تھیں یا جس میں لیگیلٹی انوالو ہوتی تھی یا اس میں اور کوئی کرٹیکل ایشوز انوالو ہوتے تھے اس کے لیے ضرورت تھی کہ ایک پراپر لیگل باڈی ہو تو اس نے اس ویکیوم کو اس طرح سے پر کیا ہے اور آپ جیسے دیکھ رہے ہیں کہ جو ان کی رسپانسبلٹیز اور پاورز ہیں وہ کافی واضح ہیں اور یہ کسی حد تک یہ جو امبرٹس مین ہیں یہ اپنی پیریوڈیکلی رپورٹ پبلش کرتے ہیں یہ پبلک کے لیے اویلیبل ہے اس میں نیچر آف کمپلینس اس میں پھر بینکوں کے نام بھی ہوتے ہیں کہ کس بینک کی قیمتی کمپلینس ہیں تو یہ ایک اس طرح کا آپ سمجھ لیں کہ ایک سورس ہے جو بینکوں کو بھی مجبور کرتا ہے کہ کل کو جب یہ ڈیٹا پبلک کے سامنے آئے گا تو اس میں اگر ان کے نام کے آگے نمبر آف کمپلین زیادہ ہوں گی ایس کمپیئر ٹو تو ان پہ پھر یہ پریشر ہوگا کہ وہ جو ان کا ایک ریپوٹیشن ہے اس کو بھی ایک طرح سے افیکٹ کر سکتا ہے تو اس حوالے سے بینکنگ گور بنس کے کانسیپٹ کو بھی کلیئر ہونا چاہیے اور بینکوں کو اس کو بھی دیکھنا چاہیے کہ اس کی فادیت ہے اس بلکہ یہ نہیں فیل کرنا چاہیے تھریٹن نہیں فیل کرنا چاہیے بلکہ اس سے کیا ایڈوانٹیجز لی جا سکتی ہیں اس کے بعد اسٹیٹ بینک نے بذات خود ایک کنزیومر پروٹیکشن ڈپارٹمنٹ اسٹیبلش کیا ہے 2008 میں اور یہ ڈپارٹمنٹ کا مقصد یہ ہے کہ وہ ڈائریکٹ کسٹمر کے ساتھ انٹریکٹ کریں کسٹمرز جو ہیں اپنی کمپلین لانچ کریں اور پراپرلی اس ڈپارٹمنٹ جو یہ ادارہ ہے اپارٹ فرام ادر میجرز جب ہی ہم نے آپ کو بتائے اس کی اس میں ہوتا ہے کہ یہ لانچ کریں آپ کمپلین ظاہر سٹیٹ بینک اس کو ایکنالج کرتا ہے اور یہ جیسا کہ نیم سجیسٹ کرتا ہے پروٹیکشن ڈپارٹمنٹ یہ جی کنزیومر رائٹس کو پروٹیکٹ کرتا ہے کنزیومر کو یہ ایشورنس دیتا ہے کہ اگر وہ اس ڈپارٹمنٹ کو اپروچ کریں گے اس کو کانٹیکٹ کریں گے تو اگر اس کی کمپلین ہے تو اس کو ایڈریس کیا جائے گا اور اس کی ریزولیوشن کے لیے متعلقہ بینک کو اپروچ کر کے یا دوسرا جو کوئی ادارے ہیں اس حوالے سے تو اس کے قیام کا مقصد ہی یہ ہے کہ کنزیومرز کو یہ شارٹ آف ایشورنس دینا کہ اسٹیٹ بینک کی حد تک سیریس ہے اور بینکوں کو بھی ایک میسج دینا کہ اسٹیٹ بینک ان چیزوں کو کتنی اہمیت دیتا ہے اس کے بعد اگر آپ دیکھیں گے جو ریگولیٹری باڈیز میں بینکنگ کوٹس کی فار ریکوری آف لونز کی اسٹیبلشمنٹ ہے حالانکہ ایز دا نیم سجیسٹ اٹ سمپلی مینس کہ یہ بینکوں کے فائدے کے لیے بنایا گیا ہے کہ recovery آف لونس فرام دا ڈیلیکونٹ بورورس ایسی بات نہیں ہے یہ بینکنگ کورٹس جو اسٹیبلش ہوئے ہیں گورنمنٹ کے پاس یہ اتارٹی ہے اس کے تحت اور جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں ٹوینٹی نائن بینکنگ کورٹس اسٹیبلش کیے گئے ہیں یہ جہاں ریکوری پروسیس میں بینکوں کو ہیلپ کرتے ہیں یہ کاؤنٹر پارٹیز وہ دو جو دوسری سائڈ پہ آ, جن کے اور بینکوں کے درمیان ڈسپیوٹ چل رہا ہے ان کو بھی اگر بعض دفعہ محسوس کیا جا رہا ہے کہ بینک شاید ذاتی کر رہا ہے ان دی کانٹیکسٹ آف دی لیکوڈیشن آف دا سیکورڈ سیکورٹی آئٹم پراپرٹی یا کوئی اور چیزیں تو یہ جو بینکنگ کورٹس ہیں ایک تو یہ کہ یہ اسپیڈی ٹرائل میں ہوتا ہے آپ کو جو روٹین کے کورٹس ہیں روٹین کا جو آپ کا لیگل سسٹم ہے اس سے یہ ہٹ کے ہوتے ہیں ان کی اسپیسیفک جو آپ کہہ لیں کہ آبجیکٹو ہیں وہ فیسلیٹیٹ کرنا ہے بینکنگ سیکٹر میں نہ صرف بینکوں کو بلکہ بینکنگ کے کسٹمرس کو ریزولوشن آف دا ڈسپیوٹ ان کی پاورس بہت وائڈ ہیں کسی دوسرے کورٹ میں ان کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا یہ فائنل ہوتے ہیں اور یہ جو ریکوری پروسیس ہے بینکوں کے پرنجز, اس کو ایکسپیڈائڈ کرتے ہیں اور اگر جو بینک اگر کسی الٹیمیٹلی یہ پروو ہو جاتا ہے کہ جو پراپرٹی ہے اس کو لیکوڈیٹ کر کے فور کلوجر کے بعد بینک نے اپنا پیسہ ریکور کرنا ہے تو اس کوٹس کے ذریعے یہ کام آسان ہو جاتا ہے جلدی ہو جاتا ہے اور جو دوسرے پروسیس ہیں بینک ان کو ورڈ کرتے ہیں اور جیسے میں نے آپ سے کہا اس کے قیام سے چونکہ دونوں پارٹیز کو موقع ملتا ہے کورٹ میں جا کر اپنا کیس پلیٹ کرنے کا تو اس میں جو کسٹمرز ہیں ان کو بھی ایک اپرچونیٹیز ہوتی ہے کہ اگر ان کے رائٹس وایولیٹ ہو رہے ہیں اور ان کے خیال سے بینک ان کے ساتھ ذاتی کر رہے ہیں تو وہ اپنی ظاہر ہے کیس پلیوٹ کر سکتے ہیں تو دس از ایندر اسٹیپ آن پارٹ آف دا گورنمنٹ ٹو فیسیلیٹیٹ دا پلیئرس ان دا بینکنگ اینڈ فائنینشیل سیکٹر سو دیٹ ان کیس آف ڈسپیوٹ وچ از آف سیریس نیچر یہ سیپریٹ بینکنگ کورس اس میں ان کو ہیلپ کریں پھر جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو فائنینشیل انسٹیٹیوشن recovery فائنانس کا جو ٹو کا ایکٹ ہے یہ ایک اہم ہے اور اس کے تحت جو سٹک اپ لون ہے جو آؤٹ اسٹینڈنگ ہے اس کی ریکوری کے لیے بہت واضح ہدایات ہیں بہت اس کے اندر ہیں مارگیج پراپرٹی کو اگر فور کلوز کرنا ہے جو سیل کرنا ہے تو اس کے لیے ہیں تو یہ پراپرلی جو آرڈیننس ایشو ہوا ہے اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ ارلی ریزولیوشن ہو جس کے تحت بینکنگ کورٹس بھی اسٹیبلش ہوئے ہیں اور جو اس سے پہلے دیکھا گیا تھا جیسے کہ عام سول کورٹ میں اگر جائیں تو جو ہمارا اس کو بینکنگ سسٹم ہے یا جو ہمارا لیگل سسٹم ہے اس کے اندر ڈیلیز انوالو ہوتی ہیں اس کے اندر ہیئرنگز ہوتی ہیں اور کیس بڑے عرصے تک پرولونگ کرتا چلا جاتا ہے اور ظاہر ہے آج کل کی دنیا میں ٹائم از دا منی جو کنسرٹ پارٹیز ہیں ایون چاہے وہ بینک ہوں یا وہ ہیں وہ اس ڈیلی کو افورڈ نہیں کر سکتے تو ظاہر ہے اس پرٹیکولر آرڈیننس کے تحت ان انارملیز کو اٹینڈ کیا گیا ہے کیٹر کیا گیا ہے اور صرف اسپیڈ کے حوالے سے نہیں بلکہ کلیرٹی کے حوالے سے بھی یہ بتایا گیا ہے کہ یہ جو آرڈیننس ہے یہ جو کنسرن پارٹیز ہیں ان کی رائٹس ان کی رسپانسبلٹیز کو ڈیفائن کرتے ہیں یہ آرڈیننس اس چیز کی وضاحت کرتا ہے کہ ریکوری کا پروسیجر کیا ہوگا کس طرح ہوگا تو اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ آرڈیننس نے کس حد تک کاؤنٹر پارٹیز کو جس میں بینک آف کسٹمرز ہیں ان کو فیسلٹیٹ کیا اور بینکوں کے پاس یہ اب آپشنز ہیں کہ وہ فول کلوجر کے لیے روٹین کے کورٹس میں نہ جائیں بلکہ اس بینکنگ کورٹ کے تحت اس آرڈیننس کے تحت بینکنگ کورٹس میں جا کے اپنے ڈسپیوٹس کا ریزولیوشن کریں تو اس سے اب آپ کو جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیے تھوڑا سا اندازہ ہو گیا ہوگا کہ یہ وہ ریگولیشنز ہیں جو دونوں پارٹیز جو کنزیومر بینکنگ میں انوالو ہیں چاہے وہ بینک ہوں یا کسٹمرز ہوں ان کی ایک طرح سے سہولت کے لیے ہیں اس کی فیسلیٹیشن کے لیے ہیں اور اس کا جو کانسیپٹ ہے آن پارٹ آف دا گورنمنٹ آن پارٹ آف اسٹیٹ بینک آف پاکستان کہ یہ جو بینکنگ سسٹم ہے اس کو مزید افیکٹو مزید فعال بنایا جائے تو اس کے بعد آپ دیکھیں گے جو نیکسٹ آئٹم ہے وہ ہے پیمنٹ سسٹمز اینڈ الیکٹرانک فنڈز ٹرانسفر ایکٹ ٹو سیون اس کے نام سے ظاہر ہے کہ یہ ایکٹ کو امپوز کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو بینکنگ سسٹم میں اس وقت ٹرانسفر آف منی انٹرنلی اور گلوبلی ایک بہت اہمیت اختیار کر گئی ہے جیسے کہ آپ ری کال کریں گے ہم نے آپ کو اینٹائی منی لانڈرنگ کے کانٹیکٹس میں کافی آپ سے یہ باتیں شیئر کی تھیں کہ جو بینکنگ سسٹم ایک کنڈیوڈ بنتا ہے اینٹائی منی لانڈرنگ کے لیے اور ٹیررسٹ فائنینسنگ کے لیے تو اسی حوالے سے ضرورت اس چیز کے محسوس کی گئی کہ ایک پراپرلی ایکٹ کو لایا جائے جو کہ ٹرانسفر آف فنڈز اور اس میں جو الیکٹرانک ٹرانسفر آف فنڈز ہیں اس کو ریگولیٹ کرے یہ ایک اہم آپ کہہ لیں کہ بینکوں کے حوالے سے اور کنزیومر کے حوالے سے کسٹمر کے حوالے سے ایک اہم اسٹیپ ہے آن پارٹ آف دا ریگولیٹری باڈیز اس کا مقصد یہ ہے کہ جہاں ایک طرف بینکوں کو ایک ساٹ آف ریگولیٹ کرنا ہے کہ جو چیزیں ڈاکومنٹڈ ہوں پہلے یہ ہوتا تھا کہ اس میں جو لوگ بینکنگ ایون سسٹمس کو استعمال بھی کرتے تھے یا جو ٹرانسفر آف فنڈز کے والے سے یا الیکٹرانک فنڈز ٹرانسفر کے والے سے اس میں بہت سی ایمبوٹی ہوتی تھی ٹرانسپیرنسی نہیں ہوتی تھی تو اب اس ایکٹ کے تحت ان ساری چیزوں کو انہیں ٹرانسپیرنٹ بنایا گیا ہے فارملائز کیا گیا ہے اور اسٹینڈرڈ سیٹ کیے گئے ہیں پروٹیکشن کے ان دی کانٹیکسٹ آف کسٹمر ان دی کانٹیکسٹ آف بینک کیونکہ اینٹائی منی لانڈرنگ کے جو لاز ہیں وہ بڑے اسٹریجنٹ ہیں وہ اس چیز کی اجازت نہیں دیتے کہ جیسے ہم نے آپ کو ڈیفینیشن میں بھی بتایا تھا جو انٹائی منی لانڈرنگ کا آرڈیننس ہے کہ ایون ایف اے بینک ہیز اے ریزن ٹو بلیو اور جو اگر کے باوجود بھی وہ ایسے اس میں نادانستہ طور پر انوالو ہو جاتے ہیں اینٹائی منی لانڈرنگ کے ایکٹ میں تو اس میں بینک از لائبل under دا ایکٹ انڈر دیٹ آرڈیننس تو یہ جو اس کے ساتھ ساتھ اب یہ جو ایکٹ آیا ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ اس مزید پروسیس کو اسٹرینتھن کیا جائے بینکس کو جو ادارے ہیں ان کو بتایا جائے کہ جو اس کے پارٹیسپینٹس ہیں کہ انہوں نے کیا پروسیجر فالو کرنا ہے اس میں اگر کہیں ایمبیگوٹیز ہیں یا کہیں لوپ ہولز ہیں یا کہیں گیپس ہیں جس کو انڈیزائریبل ایلیمنٹس یوز کر سکتے ہیں تو ان گیپس کو کس طرح پلگ ان کرنا ہے ان کو لوپ ہولس کو کس طرح کور اپ کرنا ہے اس میں یہ ریگولیٹری فریم ورک بھی پرووائڈ کرتا ہے کہ جو الیکٹرانک فنڈس ٹرانسفر ہے اس کی اس حد تک کہا جائے کہ جی یہ ایک وہ ایریا ہے کہ جس کی عام آدمی کی حد تک اس کی رسائی نہیں ہے یا اس کی پہنچ سے یا اس کی سمجھ سے باہر ہے اس ایکٹ کو لانے کا مقصد یہ ہے کہ ایک کسٹمر جو کہ بینکنگ کی سروسز استعمال ہے ٹرانسفر آف منی اس میں چاہے انٹرنل ہو یا ایکسٹرنل ہو اس کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ جو بینک ایک پراپر سسٹم کے تحت اس میں جو ایریاز ہیں کہ کل کو ریکارڈ کیپنگ کے حوالے سے اس میں جو اگر فنڈس اوریجنیٹ ہو رہے ہیں ان کی ڈیسٹینیشن کیا ہے بینکوں کے پاس پورا ریکارڈ ہونا چاہیے اور جو انسپیکشن ہو ان کی چاہے اپنی آڈٹ ہو یا ایکسٹرنل آڈیٹرز ہوں اسٹیٹ بینک ہوں ان کے پاس کمپلیٹ ریکرڈ ہونا چاہیے اویلیبل ہونا چاہیے تاکہ اس چیز کو دیکھ سکیں اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ یہ ڈیزگنیٹڈ پیمنٹ سسٹم جو ہے وہ اسٹیبلش کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ایڈوکوس گورننس کا کانسیپٹ بھی اس میں آتا ہے کہ بینک جو ہیں ان کو یہ جو سسٹم آفر کر رہے ہیں اور بینکنگ کنزیومر بینکنگ کے کانٹیکس میں آپ کو بتایا گیا تھا کہ جہاں ہم فائنینسنگ کی بات کرتے ہیں ہم جب ڈپازٹ فیسلٹیز کی بات ہیں, تو یہ جو ایک ٹرانسفر آف فنڈز کا ایک جو فیسلٹی ہے یا آپ یہ کہہ لیں کہ ایک جو بینک دیتے ہیں یہ ایک اہم فیسلٹی ہے ایک اہم سروس ہے جو بینک پرووائڈ کرتا ہے تو اس ایکٹ کے تحت اس سروس کو مزید ریگولیٹ ہونا چاہیے اس کے اندر کلیئرٹیز آنی چاہیے اور جیسے میں نے آپ کو بیک ڈراپ اس کا بتایا کہ منی لانڈرنگ اور KWC کے وائی سی کے کانٹیکٹس میں اس کو ہم نے لینا ہے اور اس کو امپورٹنٹ رکھنا ہے اور الٹیمیٹلی جو ایک بینک ہے جو اس کے مختلف سپورٹ فنکشنز ہیں اس میں انٹرنلی انٹیگریشن ہونی چاہیے یہ کہہ دینا کہ جی یہ ریمٹنس ڈپارٹمنٹ ہے یہ جو ڈپارٹمنٹ ہے اس کا تعلق صرف فنڈس ٹرانسفر سے یا الیکٹرانک فنڈس ٹرانسفر جس کو ہم ٹیلیگرافک ٹرانسفرس کہتے ہیں اور آج کل آن لائن فیسیلٹیز بہت کامن ہو گئی ہیں آپ کے علم میں ہے کہ ایک کسٹمر کسی ایک بینک میں اگر اکاؤنٹ رکھتا ہے ایک برانچ میں ہے لیکن ضروری نہیں کہ وہ وہیں جا کے ٹرانزیکشن کرے وہ آن لائن ٹرانزیکشن کیش وڈرول کی کیش ڈپازٹ کی چیکس جمع کرنے کی کسی دوسری بھی اس بینک کی برانچ میں جا کے کر سکتا ہے تو یہ جو ایک فیسلٹیز ہے الیکٹرانک یہ اہم ہے اور اس کا ریگولیٹ ہونا کسٹمر کے حق میں بھی بہتر ہے اور بینک کے حق میں بھی بہتر ہے تو اس ٹرانسفر فنڈز uh, کے حوالے سے پیمنٹ کے حوالے سے جو ایکٹ ہے اس کا جو انقاد ہے وہ بھی اس کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ جو ریگولیٹری باڈیز ہیں وہ اس ایریا کو بھی کتنی اہمیت دیتے ہیں اس کے بعد اس میں آخری آئٹم ہے وہ کمپٹیشن آرڈیننس ٹو تھاؤزنڈ سیون جیسا کہ یہ نیم سجسٹ کرتا ہے اس آرڈیننس کو بھی لانے کا مقصد یہ تھا کہ گورنمنٹ نے فیل کیا کہ جو آپ کی جو پوری اکانومی ہے اگر اس کو آپ نے ماڈرن لائنز پہ ڈویلپ کرنا ہے تو دے از اے نیڈ ٹو ہیو پراپر لی ڈاکومینٹیڈ اس میں جب پوری ہم انڈسٹری کی بات کرتے ہیں پوری سیگمنٹ کی بات کرتے ہیں جس میں بینکنگ بھی شامل ہے تو یہ کمپیٹیشن آرڈیننس اس پہ بھی اپلائی ہوتا ہے اور اسی کے تحت کمپیٹیشن کمیشن آف پاکستان اسٹیبلش ہوا اور اس کا جو مقصد یہی تھا کہ جو انفیئر پریکٹسز ہیں جو کارٹل ٹائپ کی جو اس کے اندر جو فارمیشن ہو جاتی ہے کہ ایک گو انڈسٹری میں اگر بینکس ہیں اگر انہوں نے کارٹل بنا لیا ہے اور کارٹل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ ایکسپلائٹ کر رہے ہیں اپنی کلیکٹو بارگیننگ پاور کو ایکسپلائٹ کر رہے ہیں کسٹمر کے اگینسٹ کسٹمر اس سے امپیکٹ ہو رہا ہے کسٹمر کو اس کا ایڈورس امپیکٹ آ رہا ہے اس کو اس کے بینیفٹ نہیں مل رہا ہے تو اس آرڈیننس کے قیام سے جس کے تحت کمپیٹیشن کمیشن آف پاکستان ایک فاسٹ اسٹاک باڈی ہے اگر آپ ریکال کریں ہم نے جب کنزیومر رائٹس کی ایک لیکچر میں بات کی تھی ہم نے اس کا ذکر کیا تھا کہ اس کا آج کل یہ بہت ایکٹو ہوا ہوا ہے اور نہ صرف بینکنگ سیکٹر میں بھی بلکہ جو دوسرے سیکٹر ہیں جیسے آج کل آپ کے نالج میں ہے کہ 2009 کے مڈ میں شوگر کرائسس یا فلور مل کا جو کرائسس فلور کا آیا تھا اس میں کمپیٹیشن آف کمیشن آف پاکستان نے بھی انٹروین کیا ہے اور وہ جو کنسرن ایسوسیشنز ہیں یا کنسرن ادارے ہیں جو اس میں پروڈکشن میں انوالو ہیں ان کے خلاف ایکشن لیے گئے ہیں کمپٹیشن آف کمیشن آف پاکستان نے کے خیال میں وہاں ہوڈنگ ہو رہی ہے اور جو کہ عام آدمی عام کنزیومر جو اس کو فیل کر رہا ہے کہ جو یہ امپورٹنٹ جو کموڈٹیز ہیں اگر ان تک نہیں پہنچ رہی پرائسز لیول پہ آ گئی ہیں ان کی پرائسیز بڑھ گئی ہیں اویلیبل نہیں ہیں تو انہوں نے اس کا نوٹس لیا ہے تو اسی کے تحت اس کا جو کلاس 10 है اینڈ ٹین ہے وہ اسٹیٹ اس کے تحت وہ بینک کے اس میں آتا ہے کہ جو بینک اگر جو کہتے ہیں کہ جو انڈسکلوزڈ پروویڈ ایگریمنٹس ہیں یا ہیں اسٹیٹ بینک یہ جو ادارہ ہے کمپیٹیشن کمیشن آف پاکستان اس کا سیریس نوٹس لیتا ہے آپ کے نالج میں ہوگا کہ اسی کمیشن نے جو میجر بینکس ہیں پانچ ان پر ہیوی پینلٹیز امپوز کی تھیں ان پہ چارج یہ تھا کہ انہوں نے بہت سے وہ چارجز اپنے کسٹمر کو پہ لیوی کیے ان سے چارجز لیے ان کے اکاؤنٹ لیبٹس کیے اور وہ ان فیکٹ اس کے انٹائٹل نہیں تھے وہ شیڈیول آف چارجز میں مینشن نہیں تھا and customers were not aware of that. So in view of that یہ باقاعدہ اس پہ بڑی ہیئرنگ ہوئی بڑے عرصے تک اس کی ریپرزینٹیشن ہوتی رہی جو پاکستان بینکرز ایسوسیشن ہیں انہوں نے بھی کی لیکن الٹیمیٹلی اس کمیشن نے یہ ڈسائڈ کیا کہ بینکس جو تھے انہوں نے ایک طرح سے دیور آن دا رانگ سائڈ and دے ہیو بی فائنڈ اور اس فائن کا ظاہر مقصد ایک کریکٹو ایک میسج دینا تھا ریگولیٹری باڈی کی طرف سے کہ ہاؤ سیریس ریگولیٹرز آر ان دس پرٹیکولر دے وانٹ دی رائٹ آف دا کنزیومر اینڈ دا کسٹمر دے وڈ ناٹ لائک دا بینکس کیونکہ یہ تأثر ہے جو ہم آگے چل کے دیکھیں گے عام کنزیومر کا کہ بینکس کے پاس ایک مسلز ہیں ایک پاورز ہیں اور کلیکٹولی وہ اس کو یوز کرتے ہیں اگینسٹ ان اے وے اف ناٹ اگینسٹ ان سچ اے وے کہ کسٹمر جو ہے ریسیونگ اینڈ پہ ہوتا ہے تو اس کمپٹیشن کا آڈیننس uh, کا آنا اس کمپٹیشن کمیشن آف پاکستان کا قیام اس طرف اشارہ کرتا ہے کہ بینک کے لیے اب یہ فری ہینڈ نہیں ہے بینک کے لیے یہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ جب اپنی چارجز کے حوالے سے اپنی فیس کے حوالے سے جس میں مارک اپ اور یہ دوسری چیزیں بھی آ جاتی ہیں اس کا جب پالیسی ڈیوائز کریں تو اس میں اس چیز کا خیال رکھیں کہ کہیں وہ کوئی وایلیشن تو نہیں کر رہے اس آرڈیننس میں کوئی ایسا جو اپنے کسٹمر کے ساتھ ایگریمنٹ کر رہے ہیں اس میں کوئی پروہیبیشن کلاس تو نہیں ہے جو کہ اس پرٹیکولر آرڈیننس کو وائلیٹ کر رہا ہے تو یہ چیزوں سے جو چیزیں واضح ہوتی ہیں وہ گورنمنٹ کی سیریسنیس ہے اس ایشو کی طرف اب آپ نے دیکھا کہ ہم نے جو مختلف ریگولیٹری ایشوز ڈسکس کیے ہم نے آپ کے ساتھ یہ آٹھ کے قریب تھے اس نے اس کو انڈیکیٹ کیا کہ جو ریگولیٹرز ہیں جس میں سٹیٹ بینک بھی شامل ہیں گورنمنٹ بھی بڑی ایکٹیولی شامل ہیں کو ان چیزوں کو کتنی اہمیت دے رہے ہیں اور اس کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو کنزیومر بینکنگ کا سیگمنٹ ہے جس کے جو ایکٹیو پلیئرز ہیں part of the consumer itself and the banks they should know through these regulatory requirements that what are their responsibilities what are their rights is me clarity ka element hai aur unko is hawale se zahir hai in cheezon ko madde nazar rakhna padega ab iske baad jo hamara next topic hai wo aap ye dekhenge ke ek study aur ek report samne aayi hai کہ کنزیومر رائٹ کمیشن آف پاکستان یہ سلائٹ پہ اس کا ایڈریس بھی ویب سائٹ آپ کے سامنے ہے انہوں نے اسپیسیفکلی کنزیومر فائنانسنگ کے کانٹیکس میں پاکستان میں ایشو چیلنجز اینڈ دا فارورڈ بڑی کامپریہنسو رپورٹ جو ہے انہوں نے یہ ابھی پبلش کی ہے اور اس رپورٹ کے مختلف ظاہر انہوں نے اسپیسیفکلی ڈسکس کیے ہیں کہ جو مختلف پروڈکٹس ہیں کنزیومر فائنینسنگ کے جس میں کریڈٹ کارڈز ہیں جس میں لونز ہیں اور جس کے اندر ہاؤزنگ کے بھی ہیں ان کو انہوں نے سپریٹلی ڈسکس کیا ہے لیکن اس میں جو پرسپیکٹو ہے وہ کنزیومر کا ہے کیونکہ جیسا کہ نام سجیسٹ کرتا ہے کنزیومر رائٹس کمیشن آف پاکستان یہ ایک واچ اسٹاک باڈی آپ کہہ لیں کہ یہ ایک پریشر گروپ ہے یہ انڈیپینڈنٹ باڈی ہے جو اس چیز کو ان ان کا جو آبجیکٹو ہے جو ان کا موٹو ہے جو ان کا گول ہے کہ وہ کنزیومر کے رائٹس کو پروٹیکٹ کریں یہ رپورٹ ویب سائٹ پہ اویلیبل ہے آپ اس کو ایکسیس کر کے اس کو فریلی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اٹس اے ویری کمپریہنسو رپورٹ اور آپ اس کے جب کانٹینٹس کو دیکھیں گے تو آپ کو بھی کسی حد تک اندازہ ہوگا کہ کنزیومر پرسپیکٹو کیا ہے یہ ضرور آپ کو اس ذہن میں رکھنا پڑے گا کہ یہ پیورلی کنزیومر پرسپیکٹو کے پوائنٹ آف ویو سے رپورٹ بنائی گئی ہے اور اس میں جب ہم آگے چل کے دیکھیں گے کہ کنزیومر پرسپیکٹو ہے کیا لیکن جیسے کہ میں نے آپ سے کہا کہ اس رپورٹ کے جو کانٹینٹس ہیں وہ کافی یوزفل ہیں انہوں نے کافی ریسرچ کی ہے کافی اسٹڈی کی ہے کافی بینکوں کو انہوں نے انٹرویو کیا ہے اور رپورٹ تیار کرتے وقت کافی کسٹمرس کو انتو, ان سے انپٹ لیا گیا ہے تو وداؤٹ گوئنگ ان ٹو دا ایکچل debate of this whether this report is right or wrong. It's a very important, it's a very effective source material for all those who want to understand the intricacies, the complexities involved in a consumer financing. So, just as you can see, these are some areas which we discuss individually discuss with you. کنزیومر پرسپیکٹیو جیسے اس میں ہائی کیا گیا ہے کہ جو کنزیومر بینکنگ کے جو کسٹمرز ہیں جو کہ مختلف فیسلٹیز اویل کر رہے ہیں کریڈٹ کارڈ کے حوالے سے کنزیوم پرسنل لون کے حوالے سے آٹو لون یا ہاؤزنگ لون کہ ان کا پرسپیکٹو کیا ہے یہ جیسے کہ لسٹ آپ کے سامنے ہے اس میں پہلا آئٹم جو ہے کریڈٹ اسپریڈ کا ہے وہ ہم آپ کو ڈیٹیل سے بتائیں گے کہ کریڈٹ اسپریڈ کا کیا مطلب ہے اس کے بعد جو وہ ہے ویریبل انٹرسٹ ریٹ کی بات ہے کہ جو کسٹمر ہیں جن کو بینک چارج کرتے ہیں اس کا بیسس جو ہوتا ہے وہ فلوٹنگ یا ویریبل ریٹ ہوتا ہے تیسرا آئٹم جو ہے کنزیومر پرسپیکٹو کے حوالے سے وہ ہے انکریزنگ انفلیشنری ٹرینڈ کا جو ہے تو یہ تیسرا آئٹم ہے ایک کامن فنامنا ہے ظاہر ہے کسٹمر یا کنزیومر کو اس کو فیس کرنا پڑ رہا ہے اسی سے جو چوتھا آئٹم ہے وہ کنزیومر کا خیال ہے کہ اب بینکوں میں کسٹمر سروس جو ہے وہ ڈکلائن پہ ہے ڈیٹریٹ ہو رہی ہے اس کے ہم ذرا تھوڑی سی ڈیٹیل میں جائیں گے کچھ جو انہوں نے فگرز کلیکٹ کی ہیں وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اس کے بعد جو پانچواں آئٹم ہے انسالیسیٹیڈ فائنانسنگ کا ہے جس میں کانسیپٹ ہے کہ بینک جو اگریسولی مارکیٹ کرتے ہیں اور بار بار اپروچ کرتے ہیں اور ان کا جو یہ جو اپروچ ہے بعض دفعہ پریشرائز کرتا ہے کسٹمرز کو کنزیومرس کو پروڈکٹ لینے پر نیکسٹ جو ہے جو یہ پہلے بھی کافی دفعہ اس کا ذکر ہوا ہے لیک آف consumer ایجوکیشن کہ کسٹمرس جو ہوتے ہیں ان کو بہت سی چیزوں کو پتہ نہیں ہوتا وہ انفارم نہیں ہوتے مختلف ٹرمز اینڈ کنڈیشن سے تو اس جو لیک آف consumer ایجوکیشن ہے یہ ایک گیپ ہے ایک وائڈ ہے جس کو فل کرنے کی ضرورت ہے اس کو بھی ہم ذرا آپ سے ڈسکس کریں گے کہ کنزیومرس کیا فیل کرتے ہیں کہ اس کو ان کے نزدیک کیا ہونا چاہیے پور انفارمیشن ڈسکلوجر کا کانسیپٹ یہ ہے جو کنزیومر کہتے ہیں کہ بینکوں سے اگر آپ انفارمیشن لینے جائیں تو وہ پرووائڈ نہیں کرتے ان کے سیکریسی کلچر ہے چاہے عام نیچر کی بھی ہے وہ نہیں پرووائڈ کرتے تو اس کو بھی ان کے نزدیک اس کے اندر تبدیلی آنی چاہیے پھر جو ہائی سپریڈ کی بات کر رہی ہے جو آٹھواں آئٹم ہے اس کے ساتھ لنکڈ ہے کنزیومر فیل کرتے ہیں کہ چونکہ اتنا زیادہ سپریڈ بینکوں کو مل رہا ہے تو ان کے پاس انسینٹیو نہیں ہے جو انٹرنیشنل نیس ہے وہ اس کو اپنی ایکسپورٹ اور فائنینشیل سروسز میں نہیں لے جاتے اس لیے کہ ان کو چونکہ یہیں پر اتنا اسپریڈ مل رہا ہے تو ان کے لیے ضرورت نہیں ہے تو وہ ان کا خیال ہے کہ اس ایریا کو بھی اٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے اور بینکوں کے درمیان جو ہم پہلے بعد میں ڈسکس کریں گے کہ کمپٹیشن کی کمی ہے اس لیے یہ اسپریڈ زیادہ ہو گیا ہے انٹیمیڈیٹنگ ریکوری پروسیس یہ بہت انفارچونیٹلی آج کل دیکھا گیا ہے کہ بینکس جو ہیں وہ ریکوری کے لیے جو طریقۂ کار اختیار کرتے ہیں وہ بڑے ایک طرح سے سیریس نیچر کے ہوتے ہیں اس میں کسٹمر کو ہراس کیا جاتا ہے انٹیمنڈیٹ کیا جاتا ہے اور اس کی بڑی کمپلینز آئی ہیں اور اسٹیٹ بینک نے بھی اس کا بڑا سیریس نوٹس لیا ہے کہ بینکوں کی ریکوری ٹیمز کے پاس یہ اتھارٹیز نہیں ہیں کہ وہ اس طرح جا کے ان کو ہراس کریں یا ان کو تنگ کریں اس کے بھی پراپر پروسیجر ہیں آخری جو آئٹم ہے ان کا اس میں یہی یہ ہے کا خیال ہے کہ جو ریگولیٹری فریم ورک ہے اوور جتنا بھی بتایا گیا وہ سٹل اس میں ویکنس ہے اس لیے کہ اس ویکنس کی وجہ سے جو بینکس ہیں وہ ابھی تک ایکسپلائٹ کر رہے ہیں اور کنزیومر ایز ایک گروپ اس سفرنگ تو آپ یہ دیکھیں گے کہ جب ہم اس کو ڈیٹیل میں جائیں گے تو یہ پرسپیکٹو سے یہ ظاہر ہوگا کہ یہ جو کنزیومرز ہیں یہ ایک طرح سے ریسیونگ اینڈ پہ ہیں ان کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں لیکن ہم نے جب اس پرسپیکٹیو کو لینا ہے تو اس چیز کو ہم نے مدنظر رکھنا ہے کہ ہم کس حد تک اس چیز کو کانٹیکس میں لے رہے ہیں ظاہر ہے کنزیومر کا یہ جو جو ہے جس نے کنزیومر پروٹیکشن کی بات کی ہے اس نے تو وہی اینگل لینا ہے اس نے اسی اپنے رائٹ right کی بات کرنی ہے لیکن موونگ فارورڈ ہمیں اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ ہم کیا اس پرسپیکٹیو کو ایک ایکسٹریم اس پہ تو نہیں لے کے جا رہے بلکہ ہمیں اس چیز کا خیال رکھنا پڑے گا کہ جہاں اس کے اندر ویلڈ پوائنٹس ہیں ویلڈ ریزنز ہیں جس کو ایز ای بینک اگر ہم کنسیڈر کریں اینڈ وی شوڈ سٹ اکراس دا ٹیبل ود دا بینکس اینڈ دا کسٹمر ریپرزنٹیوس کنزیومر اور اس کو ہم شارٹ آؤٹ کرنے کی کوشش کریں بجائے ہم کہیں کہ یہ آپ صحیح نہیں کہہ رہے ہم صحیح کہہ رہے ہیں تو ان چیزوں کو اوائڈ کرنے کی ضرورت ہے اور انشاءاللہ موونگ فارورڈ نیکسٹ لیکچر میں ہم یہ پوائنٹس انڈیویجولی تھوڑی سی تفصیل میں آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے تیل سچ ٹائم اللہ حافظ